نبی ابادہ و اللہ علیہ و اصحاب الدین اعفدہ اللہی الرحمۃ و الغرر الغر بالله من الشيطان نبیم بسم اللہ الرحيم يا ایہا الَّذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا علیہا ملائکة غلاد شداد لا یحصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک على محمد علی محمد کمابارک تعلیٰ ابراہیم و اعلی علی ابراہیم امن کحمید مجید واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو حقوق العباد کے عنوان سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں اب تک والدین کے حقوق بیان ہوئے اور اولاد کے حقوق پر ہماری بات چل رہی تھی پھر اولاد کے حقوق میں بنیادی طور پر چھ حقوق بیان ہوئے تھے اور اس میں پانچویں اور چھٹے حق کے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت یہ والدین پر فرض ہے اب تعلیم اور تربیت كس نہج پر كی جائے كس انداز میں کی جائے یہ بنیادی چیز ہے اور اس پر کوشش ہوگی کہ ہماری گزارشات اسی حوالے سے چلتی رہیں پیش نظر آیت مبارکہ سورہ تحریم اٹھائیس و پارہ اور اس کی آیت نمبر آیت نمبر چھ بیان کی گئی اور اس کا آج سہارا لیا ہے جس میں حق تعلیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جہنم کی آگ سے وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے اور جس کے اوپر فرشتے متعین ہیں جو فرشتے بڑے مضبوط ہیں اور وہ ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس سے نہیں چونکتے جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اس کو پورا پورا کرتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہے اور اس آیت میں یہ جو کو انفسکم و اہلی اس پر مفسرین نے لکھا کہ اپنی اور اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرنا اور ایسے اعمال کی طرف اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو لانا کہ ان کی جہنم کی آگ سے خلاصی ہو جائے یہ فرض ہے مسلمان پر یہ فرض ہے یہ جو قو کا لفظ ہے نا جی یہ حکم کا سیگا ہے امر کا سیگا ہے کہ لازم پکڑو اس بات کو چنانچہ بحثیت مسلمان یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اور اپنے اولاد کی فکر کرنے والے ہو جائیں آخرت کے حوالے سے یہ بنیادی مسئلہ ہے آج ہماری سوچیں بدل گئی ہیں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ بس کمانے کے قابل ہو جائے دنیا سمیٹنے کے قابل ہو جائے اس کو ہم نے فرض سمجھ لیا مگر اس سے زیادہ بنیادی فرض جو ہمارے اوپر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی اور ہماری اولادیں بھی آگ سے بچنے والی ہو جائیں دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے جس کو حق تعالی جس کو جس کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اس کو کچھ استحقاق اور چھوٹ عطا فرما دیتے ہیں مثلا جو جانور مال برداری کا کام کرتے ہیں یا جو جانور آپ کو سواری فراہم کرتے ہیں گھوڑا گدا خچر تو یہ ان کا ایک استحقاق شریعت نے محفوظ کیا کہ اب ان کا گوشت کھانا تم پر حرام ہو گیا کیونکہ یہ تمہاری اس خدمت پر معمور ہیں یہ تمہارا بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں تو اب ان کو قربان نہیں کرنا یہ ان کا ایک استحقاق ہے اسی طرح علماء نے لکھا کہ جب والدہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بوجھ اٹھا لیتی ہیں تو اس کا استحقاق پھر یہ بنتا ہے کہ جس دن سے بچے کی بنیاد والدین کے ذریعے پڑ جاتی ہے اس دن سے اللہ پاک والدین کی دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں چنانچہ شریعت شریتہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب اولاد کی بنیاد پڑ جائے تو پھر تم دعاؤں کے ذریعے اس اولاد کی نیکی کے لیے مانگتے رہو چنانچہ یہ پہلے بھی ارض کیا گیا تھا کہ سات سال کی عمر سے بچہ نماز پر لگ جاتا ہے حکم ہے کہ سات سال کی عمر سے بچے کو نماز پر لگا دو اور دس سال کی عمر میں اگر وہ کو تاہی برتے نماز کے حوالے سے تو تادیباً اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور تھوڑی بہت خدمت کرو تاکہ وہ نماز کی لائن پر آ جائے اور نماز میں بنیادی طور پر اب سات آٹھ سال کی عمر کا بچہ بھی دعا کر رہا ہے اور ساٹھ سال کی عمر کا بوڑھا بھی دعا کر رہا ہے رب جی مکی مسلاتی من ضرریتی الح العالمین مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا تو بنیاد ابھی پڑی نہیں اور دعاؤں کا سلسلہ چل گیا اور قرآن نے یہ بھی اطلاع دی وہ خالت عمران اور رب بھی کہ عمران کی بیوی جب بچے کی بنیاد پڑی تو وہ اپنے رب سے دعا کرتی ہے ربی رب انی لقمافی بطنی محرا الہ العالمین میرے پیٹ میں جو بھی ہے اس کو میں آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دیں گے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گا لیکن جب دیکھا تو بیٹی مل گئی تو پریشان ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ اللہ العالمین مجھے جو اولاد آپ دینے جا رہے ہیں وہ اولاد آپ کی بیت المقدس کی خدمت پہ آپ کے دین کی خدمت پہ لگا دوں گی یہ تو بچی ہے اس کا میں کیا کروں تو حد تعالیٰ نے فرمایا فتح ہم نے اس کو بھی قبول کیا ہے تم تمہاری نظر قبول ہو گئی ہے تم اس بچی کو ہمارے دین کے لیے وقف کر دو اس بچی سے ہم وہ کام لیں گے کہ انسانی تاریخ میں ہم نے کسی سے نہ لیا ہوگا چنانچہ سیدہ مریم بنتے عمران کو اللہ رب العزت نے ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ پورے قرآن قریب میں کسی عورت کے نام سے صورت نہیں ہے سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا تو ابتدا جب اولاد کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو اس وقت سے شریعت کہتی ہے کہ تم اس کو نیکوکاری کی لائن پر لگاؤ یہ بچوں کے بنیادی حقوق ہیں اور جب تک والدین ان حقوق سے آگاہ نہیں ہوں گے اور اس نہج پر اپنے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے یاد رکھیے گا اولاد کی پرورش اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جسمانی طور پر آپ اس کو ہٹا کٹا اور پہلوان بنا دیں پرورش اس چیز کا نام ہے کہ جہاں آپ اس کی جس جسمانی نشو نما کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہاں اس کی روحانی نشو نما کی بھی فکر کریں چنانچہ شریعت طاہرہ نے ہر ہر اسٹیپ پر ہر ہر مرحلے پر رہنمائی کی ہے فرمایا کہ جب اولاد ہو جائے تو اس کی رضاعت اب یہ جسمانی نشو و نما ہے کہ اس کی رضاعت یعنی اس کو والدہ دودھ پلائے یہ جسمانی نشو و نما ہے مگر یاد رکھیے اگر دودھ پلاتے ہوئے ماں اللہ کا نام لے کر دودھ پلانا شروع کرے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ بچہ نیکوکار بنے گا جتنی دیر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اتنی دیر اللہ کے ذکر میں درود شریف میں کے ورد میں اور اس تغفار میں مشغول ہو جائے تو یہ بچہ نیکوکار بن جائے لیکن آج المیا یہ ہے کہ سامنے چینل لگے ہوئے اور ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو اب جتنے نگیٹو سلسلے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین کے یہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کی یعنی دیکھ بھال کر رہے ہیں ہم ان کو گھر کے اندر ان ڈور تفریح فراہم کر رہے ہیں حالانکہ ایک بریگیڈ فوج رکھنے کے مترادف ہے کہ جیسے آپ نے دشمن کی ایک بریگیڈ فوج کو اپنے گھر میں جگہ دے دی ہو کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے گھر میں رہیں پھر اولادیں اس طرف جاتی ہیں جو کچھ دیکھتی ہیں پھر اس پر عمل کرتی ہیں پھر ہم روتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ دے دیا ان کو مگر یہ تو نہ جنید بغدادی بنے نہ عبد القادر جیلانی بنے نہ کوئی اور ولی صفت انسان بنے یہ تو کم سارے انگریز ہو گئے ہوتا کیا ہے کہ ہم اس نہج پر نہیں جا رہے تو یہ بچے کے بنیادی حقوق ہیں تو رضاعت نشو نما کے عنوان سے پہلا حق ہے بچے کا اور اس کے ساتھ شریعت نے بتایا کہ جب بچے کا نام رکھو تو احسن اور اچھا نام رکھو حدیث میں آیا کہ اللہ کے پسندیدہ نام ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن اچھا ہم عبداللہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ عبد کا لفظ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. یہ تو ہم نے صرف بنگلہ دیش کے لیے چھوڑا ہوا ہے وہاں ہر آدمی عبدل ہوتا ہے وہ لوگ پہلا نام استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں پہلے نام کو ہم کاٹ دیتے ہیں رحیم صاحب رحمان صاحب, قادر صاحب، تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کے ساتھ عبد کا لفظ لگتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نام جو ہیں وہ عبداللہ اللہ اور عبد الرحمان ہے اور محمد احمد پسندیدہ نام ہے اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے مالک یوم دین کے ذمن میں لکھا یہ جو لفظ مالک یوم ہے نا سورہ فاتحہ میں تو اس کے ذمن میں حضرت قاری طیب صاحب رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں اب قیامت کا دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے اور انصاف کرنے والا جو ہوتا ہے وہ انصاف کے دن کو ججمنٹ دے کہتے ہیں اور انصاف کرنے والے کو جج کہتے ہیں اردو یا عربی میں اس کو منصف کہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مالک کے بجائے لفظ ہوتا اصول کے مطابق کہ منصف یوم الدین مگر حق تعلی نے لفظ استعمال فرمایا مالک یوم الدین کیونکہ منصف جو ہوتا ہے اس کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے اور مالک جو ہوتا ہے وہ تو مالک ہوتا ہے وہ چاہے پورا کرے چاہے نہ پورا کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو حضرت قاری صاحب رحم اللہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت مالک یوم دین ہے تو قیامت کے دن بہت سے لوگوں کی بخش صرف ان کے ناموں کی وجہ سے ہو جائے گی کہ میدان حشر میں حق تعلیٰ فرمائیں گے تمہیں معاف کر دیا کہ تم میرے بندے کہلاتے تھے تمہیں کہا جاتا تھا جاؤ میں نے تمہارے گنا معاف کر دیے حساب ہی نہیں کرتا ہوں حضرت لکھتے ہیں کہ یوں بازار گرم ہوگا مغفرت کا کہ ایک لمحے کے لیے شیطان کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ شاید آج میری مغفرت ہو گئی اتنا بازار گرم ہوگا تو جب بچے کا نام رکھو تو اچھا رکھو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک والد اپنے بیٹے کو لائے نا کہا یہ نا خلف جو ہے مجھے ڈانٹتا بھی ہے جھاڑتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا۔ "میاں تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ والدین کے تو بڑے حقوق ہیں اس نے کہا امیر المومنین کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے حقوق بیان کر دی کہ ہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں یہ یہ امتیاز بھی صرف اسلام کو حاصل ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی حقوق بتائے ہیں باقی کسی دین و شریعت نے کسی نظریے نے کسی مذہب نے اولاد کے حقوق نہیں بتائے خاموش ہے سب یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے بتائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں ذمے فرمایا ہاں تمہارے تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارا اچھا نام رکھا جائے کہ لگے اس نے میرا نام جول رکھا ہے اور جول کیڑے کو کہتے گندگی کا کیڑا تو کہ لگے جب اس نے نام ہی میرا ایسا رکھا تو پھر میں تو وہ کیڑا پن دکھاؤں گا نا پھر دوسری بات یہ کہ اور کوئی حق ہے پھر ہاں تمہارے لیے والدہ کا انتخاب دیکھیں یہ بنیاد ہے پہلی والدہ کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شریف اور دیندار ہو دین کو سمجھنے والی ہو تاکہ جو اس کی گود میں اولاد پلے تو پھر وہ دیندار بنے گی اب تم لاؤ ہالی وڈ کی کسی مکارہ کو اور توقع یہ کرو کہ اس کی گود میں جنید بغدادی پل جائے یہ ناممکن ہے کیکر کے درخت پر کبھی سیب نہیں لگا کرتے ہیں تو اس نے کہا یہ تو ایک باندی کو اٹھا کے لے آیا اس کو خود دین کا نہیں پتا وہ مجھے کیا سمجھائے گی میری تو ساری عمر اسی طرح گزر گئی اکثر معردی نے لکھا کہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے اس کیس کو ہی خارج فرما دیا فرمائیں یہ کیس نہیں چلے گا ہماری عدالت کیونکہ اس بچے کی تربیت نہیں کی گئی تو اس کا معاخضہ کیا ہو تو یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو کسی نیک اور صالح بندے کے ذریعے تحنیق کی جائے اس کو کوئی میٹھا چوہارا یا شہد کسی بزرگ کے کسی صالح دیندار آدمی یا دیندار خاتون کے ذریعے سے اس کو چٹایا جائے یہ تحنیک کہلاتی صاحبہ اپنے اولاد کو نومولود بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے اور وہ اتنے خوش نصیب بچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن ان کے زبان پر رکھ دیتے یہ تیسرا بنیادی حق ہے بچوں کا اور پھر ان کا عقیقہ کیا جائے ہم بیٹے کے لیے تو خوش ہوتے ہیں لیکن جہاں دو بکرے ذبح کرنے پڑ جاتے ہیں وہاں پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو عقیقہ بچوں کا بنیادی حق ہے دیکھیں شریعت نے یہاں تک چھوٹ دی کہ اگر کسی نے حالات کے پیش نظر غربت کی وجہ سے عقیقے کا صحیح وقت جو ہے وہ ساتویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن تک عقیقہ کیا جا سکتا ہے یہ سنت عقیقہ ہوگا لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو قربانی کے جانور میں مزید حصے یعنی قربانی کے علاوہ حصے نہیں رکھے جاتے مگر شریعت نے چھوٹ دے دی کہ اگر تمہارا عقیقہ نہیں ہوا اور جانور بڑا ہے پانچ حصے قربانی کے ہیں تو دو عقیقے کے رکھوا کر اپنا عقیقہ کر لو یہ چھوٹ دیے اللہ پاک تو عقیقہ پھر بچے کا ایک بنیادی حق ہے اور اس کے بعد شریعت یہ بتاتی ہے کہ جب تم تمہارا بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا لفظ سکھاؤ اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اس میں ذات ہے یہ ذاتی نام ہے اللہ کا اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ذاتی نام کا کمال یہ ہے کہ اس کے جتنے ٹکڑے کر ڈالو مگر یہ دلالت اللہ پر کرتا ہے اس لفظ اللہ میں سے علیف کو ہٹا دو تو بھی اللہ پر دلالت کرتا ہے لاہوات وافل ارد علیف اور لام دونوں کو ہٹا دو تو لہو معاف سماوات و مافل ارد پھر دلالت اللہ پر اور سارے حرو پٹا کے ایک ہا کو چھوڑ دو تو ہو Urban, تو <pesos> هو اللہ <Pennsylvania> <resort> اللہ تو شریعت کہتی یہ سکھاؤ بچے کو اور یہ اتنا آسان لفظ ہے لفظ اللہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے ایسا عظیم لفظ چنا کہ کسی कि کو فالج لگ جائے اور مر رہا ہو اس کا جسم اکڑ گیا ہو پھر بھی زبان کی حرکت سے وہ کہہ جاتا ہے اللہ،, اللہ اللہ اللہ مرتے ہوئے شخص کی زبان میں حرکت نہ بھی ہو تو اس کی زبان پر لفظ اللہ آ جائے اس کی مغفرت یقینی ہو گئی تو بچے کو بھی حق تالا فرماتے ہیں سب سے پہلے لفظ اللہ سکھاؤ اور جب یہ بچہ لفظ اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے والدین کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ کرم یہ نواز شیخ تعالیٰ کی یہ عنایت تو اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہونی چاہیے مگر معذرت کے ساتھ تعلیم لاڈ نکالے کے نظام کا نہیں تعلیم لاڈ نکالے کے نظام میں تعلیم کا نام نہیں ہے یہ تو انسان کو غلام بنانے کی ترکیبیں ہیں جو برے صغیر کے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے لارڈمی کالے نے نظام تعلیم ترتیب دیا اور اس نے لکھا اپنے نظام تعلیم کے اختتام پر اس نے لکھا کہ میں ان کو ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ یہ چہرے سے تو وضا سے اور چمڑی سے تو مشرقی نظر آئیں گے مگر اندر سے ان کا من میں نے مغربی کر دیا ہے اور اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا گلا تو گھوٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور ایک اور شاعر نے عجیب بات کی تربیت اولاد کے حوالے سے فرمایا کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی دودھ کا پیا تعلیم ہے سرکار کی تو پھر میزی بیبی تو ایسے ہی ہوں گے نا دیکھیں حیا اور پاک دامنی یہ اسلام سکھاتا ہے انگریز کہتے ہیں شائنز وہ حیاداری کو کہتے ہیں شائنز شرمانا تو کہتے ہیں شائز از سکنس شرم و حیا جو ہے یہ بیماری ہے اور اسلام کہتا ہے الحیا شعبۃ ال دیکھیں اللہ رب العزت نے اب اپنے اکثر انبیاء کو نرینا اولادیں دی سیدنا ان آدم کو بیٹے دیے حضرت شیث علیہ السلام بھی ان میں حابیل اور قابیل بھی سیدنا نوح علیہ السلام کو بیٹے دیے سام سام بنو بن جس سے پھر دنیا کی نسل چلی اور کنان جو مردود ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بیٹا دیا سلیمان علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا دیا یحیا علیہ السلام ہر نبی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا دیا چاند سا ٹکڑا یوسف علیہ السلام مگر اپنے ایک نبی کو بیٹیاں دے دی حضرت شعیب علیہ السلام اور اللہ کو ان بیٹیوں کی ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن میں ان کا تذکرہ فرما دیا کہ تمشیع کہ حیا سے سمٹی ہوئی چلی آئیں میرے شعیب کی بیٹیاں جب چل کر آئیں تو حیا میں حیا کی چادر میں سمٹی ہوئی آئیں۔ آپ بیٹوں پر خوش ہوتے ہیں کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی بھی تو اللہ کی رحمت ہے اس پر کیوں خوش نہیں ہوتے ہیں دیکھیں اللہ اپنے نبی کی بیٹیوں کی تعریف کر رہا ہے چودہ سو برس سے قرآن میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ حیا میں سمٹی ہوئی آئی ایسے قدم رکھتے ہوئے آئی کہ حیا کا پیکر بن کر آئیں اور پھر میں نے حیا کے اس پیکر کو اپنے ایک نبی کے نکاح میں دے دیا پھر میں نے اپنے اس نبی کو نبوت دے دی پھر میں نے اس نبی کو فرعون سے ٹکروایا پھر میں نے اس کو کلیم اللہ کا مقام عطا کر دیا تو حیا بنیادی چیز ہے جس پر اسلام زور دیتا ہے حیا اور پاک دامنی یہ بنیادی چیز ہے قرآن کہتا ہے وافظین فروج و الحافات و اللہ کثیر و ذاکرات دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو خودکشی کر جائے حرام موت مارا گیا جتنی ریاضت کی مر گیا مردود ہو گیا لیکن حیا اور پاک دامنی کی چادر کو لیے ہوئے ایک خاتون اگر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے خود کر جاتی ہے کہ میری عزت پر آنچ نہ آنے پائے اور وہ اپنی جان کو ختم کر دیتی ہے قیامت کے دن حق تعلی اس کو شہدا کی صف میں کڑا فرمائیں گے یہ حیا کا اعزاز لہذا حیا کا دامن جب ماں باپ نہیں چھوڑیں گے تو اولاد پر اس کا عکس پڑے گا اولاد کی تربیت ایسی ہوتی ہے آج معذرت کے ساتھ Allah. ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت کی یہ فکر ہو رہی ہے کہ ماں بیٹھ کر ناخن بنائے جا رہی ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے Allah. یہ بیچاری کیا اولاد کی تربیت کرے گی یہ تو انگریز کے غلام تیار کرنے والی بات ہے پچھلے دور کی مائیں اولاد کی تربیت یوں کیا کرتی تھی برے صغیر کے ایک بزرگ ہیں حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمہ رہ محلہ یہ پورے برے صغیر میں دو مزارات ایسے ہیں ایک آپ کی کراچی میں ہے جو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ایک حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ کہ ان مزارات پر کسی قسم کی خرافات نہیں ہوتی ہیں مزار ضرور ہے دہلی کے کتب منار کے پاس لیکن بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ صاحب مزار کی طرف سے ممنوع ہے کسی قسم کی بدعات کرنا چادر چڑھانا کوئی سجدہ کرنا کوئی دعا مانگنا کے لئے ککڑتے دے پتر یہ سلسلے یہاں نہیں ہوں گے ایک شرف آباد میں میں نے ایک مزار دیکھا یہ بادر آباد شرف آباد شرف آباد میں وہاں بھی بورٹ لگا ہوا ہے کہ صاحب مزار کی طرف سے ہر قسم کی بدعات ممنوع ہے باقی تو ساری آج گائے مجھے کل پرسوں کو ویڈیو دکھائی جا رہی تھی تو سارا چرس ہی مزارات میں بکتا ہے جتنی منشیات ہیں وہ مزارات میں بکتی تو حضرت قطب الدین بختار کا کی رہے محلہ کے والدین نے جب یہ معصوم بچہ تھا اور مدرسے جانے لگا تو اب والدین کو فکر ہوئی کہ تعلیم شروع ہو گئی اب ہم اپنے اولاد کی تربیت بھی کریں تو ماں باپ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بچے کی تربیت کیسے کریں تو ماں کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی یہ کاکی نام ان کا اس واقعے سے پڑھا ہے صحیح نام ان کا قطب الدین تھا تو والدہ کے ذہن میں ترکیب آئی کہنے لگی میں اپنے بچے کی تربیت اس نہج پر کروں کہ میری میرا یہ بیٹا جو ہے یہ اللہ پر یقین کامل والا بندہ بن جائے چنانچہ ماں نے یہ کیا کہ جب بچہ مدرسے گیا تو ماں نے خاموشی سے روٹی تیار کی بچے کے لیے کمرے میں الماری میں چھپا کر رکھ دی جب بیٹا واپس مدرسے سے آیا بھوک لگی ہے تو ماں نے کہا بیٹا پوری دنیا کا رزاق اللہ ہے مسلح بچھاؤ اللہ سے مانگو اللہ پاک تو میں دیں گے بچے نے مسلح بچھایا جو چھوٹی عمر کے بچوں کی ٹوٹی پھوٹی نماز تھی وہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہا اللہ مجھے بھوک لگی ہے مدرسے سے آیا ہوں تھکا ہوا ہوں مجھے کھانا چاہیے پانی چاہیے اب پھر ماں کی طرف دیکھا کہ اب کیا کروں ماں نے کہا اب ڈھونڈو اللہ نے من فضل اللہ ڈونڈو اللہ کا فضل کہیں آ گیا ہوگا؟ اب جو بیٹا ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو کمرے میں ماں نے تو چھپا کے رکھا ہوا تھا کھانا مل گیا روٹی مل گئی بچے نے کھا لی اب یہ روزانہ کی ترتیب ہو گئی اب جو ہے ایک دن کیا ہوا کہ ماں کہیں رشتہ داروں کے آ چلی گئی کھانا بنانا بھول گئی اور خطب الدین کا مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا اب جو ماں کو پتا چلا تو وہاں پڑوس سے اپنا برقع لیا اوڑا اور قدموں سے چلتی بھی آ رہی اور سارا رو رہی تو اب اپنے بچے کی تربیت چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے دل میں آپ کا یقین بیٹھ جائے آپ پر ایمان مضبوط ہو جائے لیکن میری کوتاحی کہ آج میں کھانا بنا کے نہ آ سکی بچے کا تو ایمان ڈول ہو جائے گا اگر لاج رکھ لیجیو میرے مولا خیر دوڑی ہوئی آئی جب آ کے دیکھا تو بختیار کا کی رحم اللہ سو رہے ماں نے شکر ادا کیا چلو یہ سو گیا جلدی سے کھانا بنایا تیار کر کے رکھا. بیٹے کو جگایا. تو بیٹا ہشاش بشاش. ماں نے کہا بیٹا کھانا کھالو. لگے نہیں کہ میں تو جب مدرسے سے آیا آپ گھر پہ بھی نہیں تھی میں نے مسلح بھی میں نے کہا اللہ آج تو اماں بھی نہیں ہے کھانا بیچ دے تو مجھے تیار روٹی مسلح پر مل گئی اس روٹی کی بدولت حق تعلیٰ نے بختیار کا کی رحم اللہ کا نام کاکی کے اس سے مشہور کر دیا کاکی ہندی زبان میں روٹی کو کہتے تو ہم تعالی لاج رکھتے ہیں لیکن جب والدین اس طرز پر تو آئیں اور اس بختیار کاکی کو اللہ رب العزت نے ایسا قبول کر دیا والدین کی تربیت کی بدولت کہ برے صغیر میں لاکھوں لوگوں کی اصلاح اور توبے کا ذریعہ بن گئے آج ہم کراچی میں بیٹھ کر حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمہ اللہ کا نام لے کر ان کا تذکرہ کر رہے یہ قبولیت ہوتی یہاں پنجاب میں ایک اسکول میں تقریب تھی وہ سیرت النبی کے حوالے سے تو اسلامیات کے استاد نے بچے کو ایک چھوٹا بچہ پانچویں یا چوتھی جماعت کا اس کو ایک کے لیے چنا وہ بچہ بڑا قابل تھا آواز بھی اللہ نے اچھی دی تو نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ مراد غریبوں کی بر لانے والا یہ نات اس کو کہا کہ بیٹا تم نے یہ پڑھنی ہے اب وہ بچہ جب بھی پڑھنے لگے تو وہ والا کے بجائے والے پڑھے وہ مراد غریبوں کی بر لانے والے وہ رحمت لقب پانے والے تو استاد اس کی بار بار اصلاح کرتا کہ بیٹا شاعر نے والا لکھا ہے تم بھی والا پڑھو جب تقریب شروع ہوئی اب ڈپٹی کمیشنر صاحب اس کے مہمان خصوصی ہیں بچے نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ مراد غریبوں کی بھر لانے والے جب ڈی سی صاحب کی تقریر شروع ہوئی کہنے لگے کہ ہماری سکولز اور ایجوکیشن کا سیٹ اپ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ دیکھیں استاد کو یہ فکر نہیں ہے کہ شاعر نے والا لکھا ہے بچے والے پڑھ رہے استاد کو فکر استاد کی بڑی انسلٹ ہوئی استاد نے کہا اس شاگرد کو تو میں نہیں چھوڑوں گا دو چار دن کے بعد اس کی جب دوبارہ اس کلاس میں ڈیوٹی کا وقت آیا تو اب اس نے بچے سے کہا کہ دو پیریڈ فری تھے تو یہ وہ جب کوئی استاد غائب ہوتا ہے چھٹی پر ہوتا ہے تو دوسرے کی ڈیوٹی لگ جاتی کہ آپ ویسے بچوں کو ذرا تنخواہ تاکہ شور نہ ہو کلاس میں تو وہ استاد نے جب اس کو وہاں ڈیوٹی لگ گئی تو یہ بچہ اس کلاس میں موجود ہے تو استاد نے سوال و جواب شروع کیے تو اسی بچے سے سوال کیا کہ ہمارے حضور کا کیا نام ہے بچہ کھڑا ہوا استاد نے کہا بتاؤ کہنے لگا نہیں بتاؤں آتا نہیں ہے لگا, نہیں, مجھے آتا ہے تو پھر بتاتے کیوں نہیں, نہیں بتا وہ اچھا تم بڑے ضدی ہو تم نے میری وہاں بھی انسلٹ کرائی تھی کہ تم تمہیں میں کہتا رہا کہ تم والا پڑھو تم نے والے پڑھا تھا تو استاد نے اس کو دو چار ڈنڈے مارے بچہ روتا رہا ہاف ٹائم ہو گیا بچے نے بچہ روتے روتے ہاف ٹائم میں گیا وضو بنایا جب پھر اس کے بعد استاد کلاس میں آیا تو بیٹا کیا اب نام بتاؤ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہی نام لینا تھا تو پہلے کیوں نہیں لیا اس نے کہا پہلے میں وضو سے نہیں تھا استاد نے کہا کوئی چکر ہے اچھا تم نے وہاں والے کیوں پڑھا تھا والا کیوں نہیں پڑھا پھر اس بچے نے مجبور ہو کے بتایا کہ دراصل میرے والد صاحب عاشق رسول تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی حضور کا نام بے ادبی سے نہیں لینا آج میرے والد دنیا میں تو نہیں ہے میں یتیم ہوں لیکن مجھے میرے باپ کی وہ بات یاد تھی تو میں نے چونکہ رشد سے پہلے وضو میں نہیں تھا تو میں نے حضور کا نام نہیں لیا اور وہ شعر میں نے جان بوجھ کر والا میں مجھے بے ادبی نظر آتی تھی تو میں نے والے پڑھا تھا تو یہ ہوتی ہے تربیت کہ جب آپ نے اولاد کی تربیت اس نحج پر کی ہو اب جس بچے کے سامنے باپ ٹیلی فون پر کہتا رہتا ہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ بچہ کیا تربیت لے گا وہ کہ ہماری بقا ہے انگریز فلسفر کہتے ہیں کہ بچی ہمیشہ ماں کو فالو کرتی ہے اور بچہ ہمیشہ باپ کو فالو کرتا ہے اب جب باپ ہی دوکے بازی کر رہا ہو لوگوں کے ساتھ جب باپ ہی ٹرکھا رہا ہو لوگوں کو جب باپ کے اندر حیا نہ ہو تو بیٹے میں کیسے حیا آئے گی جب ماں کے اندر دینداری نہ ہو تو بچے کیسے دیندار ہوں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں بچوں کی تعلیم اور تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی اچھے اسکول سسٹم میں ڈال دیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے سکولنگ سسٹمز کو دیکھ کر کہ سوائے ترخانے کے اور کوئی پروگرام پاکستان کے اسکول والوں کے پاس نہیں ہے یہ بات میں دعوے سے کر رہا ہوں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں سوائے ترخانے کے اور کوئی کام نہیں چاہے امیریکن اسکولز ہوں چاہے او لیولز کے اسکولز ہوں چاہے انگلش میڈیم اسکولز ہوں میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ للہ ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح قوم کے بچوں کو ٹرکھایا جا رہا ہے اور اب تو امتیازی شان ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا اپنا بورڈ کا سسٹم تو پہلے ہی خلاف تھا اب ہم آگاہ خان کے مرہون منت ہو گئے ہیں اب ہم خان بورڈ کے ذریعے چلیں گے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ اکبر الہبادی کو کہنا پڑا تھے کیک کے خیال میں سو روٹی بھی گئی چاہی تھی شے بڑی سو چھوٹی بھی گئی وائز کی نصیحت تو نہ مانی آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ لاڈ کالے کے نظام تعلیم کے پاس کوئی کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اس کے آپ دیکھیں نا آپ کے کالج اور یونیورسٹیز میں طلباء ایسوسی بنی ہوئی ہیں طلباء تنظیمیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کلاس اٹینڈ نہیں کرنی اسٹرائک کرو شور مچاؤ استاد کی بیدوی کرو بائکاٹ کرو کلاس سے تمہاری اولادوں کو یہ بتا رہے اور خود لیڈران حضرات کی اولادیں اکسفورڈ اور کون کون سی یونیورسٹیاں وہاں پڑھ رہے ہیں ان کے ہاں نہ اسٹرائک ہوتی ہے نہ کوئی طلبہ تنظیم ہے کچھ بھی نہیں اور تمہارے ہاں یہ سارے سلسلے تم فارغ البال لوگ ہو تم نے خود بھی اسٹرائک کرنی ہے دو دن اگر تمہارا کاروبار چل گیا تو تیسرے دن گڑبڑ لازمی ہونی چاہیے کیونکہ تم بہت مالدار ہو سی این جی کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہو روٹی آٹے کا توڑا لانے کے لیے تمہیں دس دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے مسجد جا کے لوگوں سے مانگ لوں تو پھر جا کے لوں اور اسٹرائک پر اسٹرائک کرتے چلے جاتے ہو لیڈران حضرات کے کہنے پہ لگے ہوئے ہو اور لیڈروں کی اپنی اولادیں انگلینڈ اور امیرکا اور آکسفرڈ اور پتا نہیں کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں. اور آ کر تم پر حکمران بن جاتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی پھر وہ آ کر حکمران بن جاتے ہیں اور جب تم نارے بازی کرتے ہو کئی مسجد سے آزان کی آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں چپ ہو جائے آزان بج رہا ہے یہ ان کی تعلیم ہوتی ہے آکسفورڈ کی یہ آکسفورڈ کی, کی تعلیم ہے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو تعلیم در اصل قرآن کی تعلیم ہے دیکھیں صحابہ کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی مگر حق تعالی نے احسان کو جتلاتے ہوئے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ ہم نے احسان عظیم کیا مومنین پر منت لگائی ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تم کو ایسا لیڈر دیا ایسا رحنما دیا ایسا رسول دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا يطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ظلال مبین تمہیں ایسا لیڈر دیا اس نے تمہاری ایسی تعلیم و تربیت کی پرائمری اسکول کے جوارے سے پاپوش نہیں کھائے yeah. yeah. وہی کے ذریعے ہم نے اس کو تعلیم دی اور جب وہ وہی کی تعلیم سے مزین ہو کر آیا تو پھر اس نے سہرائے عرب کے کو سہرائے عرب کے بدو کو وارث تخت و تاج بنایا سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ دیکھیں ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے رشتے میں ہم کہتے ہیں اس کی گاڑی اچھی ہونی چاہیے اس کا بینک بیلنس ہونا چاہیے بنگلہ ہونا چاہیے مربع زمین ہونی چاہیے تو پھر مزہ آئے گا بچی اس کے ہاں دیں گے یا اس کے ہاں سے بچی کریں گے تاکہ گھر میں جہیز آئے ہماری <coughs> پرائورٹیز یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کو گشت فرما رہے اس <coughs> وقت کے حکمران آرام نہیں فرماتے تھے کسر ناز میں اور گورنر ہاؤس میں آرام نہیں ہوتا تھا گشت ہوتے تھے کہ دیکھیں رعایا کے حالات کیا ہے مدینہ کی گلیوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات میں گشت فرما رہے ہیں تہجد کا وقت ہے ایک بوڑھی ماں کی آواز آتی ہے اپنی بیٹی سے کہتی ہے بکری نے دودھ دے دیا اس نے کہا ہاں اماں دودھ تو میں نے چو ہے دودھ لے لیا ہے کیا تھوڑا سا اس میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ ہو جائے اس نے کہا امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے کہنے لگی بیٹی یہاں امیر المومنین تجھے کہاں دیکھ رہا ہے اس بچی نے کہا اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا مگر امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبح ماں بیٹی کو بلایا فرمایا جو بیٹی اتنی قابل ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کا رشتہ مانگا جائے اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ اس سے جب میری نسل چلے گی تو وہ نسل بن جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کروا دیا یہ ہوتا ہے انتخاب اور یہ ہے تعلیم اور تربیت کا اثر اور ہماری تعلیم اور تربیت یہ ہم اپنے بچوں کو دھوکے بازی سکھاتے ہیں دکان میں ہم دکاندار ہیں بیٹے میں تو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ دو نمبری کیسے ہوتی ہے اور جب وہ دو نمبر بن جاتا ہے تو پھر اس کو ہم دکان والے کر دیتے کہ اب میرا بیٹا ماشاء سیٹ ہو گیا ہے سیٹ نہیں ہوا یہ آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بن رہا ہے اور تم اس کو بھی بھی آگ میں خود جا حضرت ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ نے ایک عجیب اللہ پاک نے ان کو ملکہ دیا تھا بہترین انداز میں لکھتے تھے ایک واقعہ انہوں نے بڑے عجیب انداز میں لکھا فرماتے ہیں ایک عورت ایک تقریب میں بیٹھی ہے پریشان ہے تو اور عورتیں پوچھتی ہیں کہ شادی کی تقریب ہے سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے آپ کا چہرہ اداس ہے کیوں کہنے لگی میں مننے کو گھر سوتا چھوڑ ہوں تو کہا پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کہنے لگی اصل میں میں ماچس کی ڈبیا اس نے دیا سلائی لکھا مگر میں کہتا ہوں ماچس کی ڈبیا تاکہ کہ سب کو سمجھ میں ہے ماچس کی ڈبیا سنبھال کے نہیں آ سکی وہ میں نے یوں ہی چھوڑ دیے تو اب مجھے ایک فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اگر منہ اٹھ گیا سوتے میں اور ماچس سے کھیلتا رہا تو کہیں آگ بھڑک اٹھے اور میرے منع کو نقصان پہنچ جائے تو یہ چیز مجھے کھائے جا رہی ہے اس تقریب کی یہ خوشیاں یہ شادیانے مجھے ہضم نہیں ہو رہے حضرت لکھتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے معاملے میں یہ ماں اتنی حساس ہے کہ بچے کو آگ کی چنگاری جو ایک محال چیز ہے کہ بچہ اٹھے اور لازم تو نہیں کہ وہ جائے ماچس اٹھائے اور آگ جلائے کوئی لازمی بات تو نہیں ہے اتفاق ہو سکتا ہے مگر وہ اتفاق کو سوچ سوچ کے یہ عورت پریشان ہو رہی ہے اور کہا ہم اور آپ جو ہے ہم پریشان نہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی آگ دہکائی ہوئی ہے کہ وہ آگ جو ہے تلے اف ادا گائیڈڈ میزائل کی طرح دل پر حملہ آور ہوتی ہے نار اللہ خدا ہم نے سلگائی ہے وہ آگ تب تلے ول اف اور ایسی آگ کہ جو گائیڈ میزائل کی طرح جا کر حدف پر لگتی ہے خاص دل پر حملہ آور ہوگی ہم تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی آگ جلائی ہوئی ہے اور حکم بھی دیتے ہیں کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا بچالو اپنے آپ کو بھی آگ سے اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچالو تو میرے محترم بزرگو اور عزیز دوستو اولاد کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچانا یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ آنے پائے رسول کی رسالت کے بعد کسی اور پیغمبر کی گنجائش نہیں کہ خاتم النبیین ہیں مارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسالت کے معاملے میں پھر کسی اور کی نہیں بس لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہم تعالی فرماتے ہیں میرے رسول کی آواز پر आवाज نہ اٹھاؤ نہیں تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے علماء مفسرین نے لکھا کہ لا ترفعوا اصواتکم کی آیت کے ضمن میں آج وہ لوگ گہرے میں آئیں گے جو نبی کے لائے ہوئے دین پر کسی اور بات کو فوقیت دیتے ہیں آج ہم بڑے آرام سے تقریبات میں کہہ جاتے ہیں بڑے آرام سے محفلوں میں مباحثوں میں کہ جاتے ہیں یار شریعت کی بات چھوڑو اسلام کی بات چھوڑو نا یہ تو نہیں صرف بات ہے کہ ہم یوں ہوں گے تو پھر یوں ہوگا تو پھر یوں ہو جائے یہ فوق سوت نبی کے ضمن میں آتا ہے کہ آپ نبی کی بات پر اپنی بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ جو ٹی وی چینل والے کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور جو چودہ سو سال پہلے اللہ کا محبوب کہہ گیا وہ نہیں تو یہ, یہ آگ سے بچانے کے ذرائع ہیں کہ نبی سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو والدین کی اطاعت کرو شریعت پر عمل کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزار لو یہ ہے دین دیکھیں کلمہ طیبہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چوبیس حروف ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مان لو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ آگ کے ایندھن سے تمہیں نہیں کوئی بچا سکتا آگ کا ایندھن بن کر رہو گے اور اس لیے بن کر رہو گے کہ وہ کودل ہجارا اس آگ کے لیے ہم نے ایندھن ہی یہ بنایا ہے کہ اس میں انسان جلیں گے علیہ ملا اکت الغلاز اس پر ہمارے بڑے مضبوط فرشتے متعین ہیں جو ہمارے کسی حکم سے نہیں چونکتے کسی حکم کی وہ لوگ نافرمانی نہیں کرتے لا یاسون اللہ ما امرحم و یف الون ان کو جو جو حکم دیا جاتا ہے اٹھا لو ملک صاحب کو لے جاؤ شیخ صاحب کو پکڑ لو خان صاحب کو چودھری صاحب کو لے جاؤ الٹے منہ اس کو ڈال دو جہنم میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یا تو ہم دوڑے ہوئے ایک دوسرے کے لیے تھانے پہنچ جاتے ہیں جی چوہدری صاحب تو ساڑے پنڈ دے چوہدریے نے جی نو چھوڑ دیو ہیں وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا لا یاسون اللہ ما امرهم و يفعلون ما یمرون اور اللہ کا نبی بھی اس کی سفارش کرے گا جو اللہ کے نبی کو اپنا امتی تو نظر آئے جب تمہارا چہرہ امت ہی امتی والا نہیں ہوگا تو رسول کیسے تمہاری شفارش کرے گا رسول کیسی تمہاری شفاعت کرے گا تو نبی کے طریقوں پر آ جاؤ اس میں تمہاری کامیابی ہے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ زوجین کے حقوق پر بات ہوگی اور ایک درخواست آپ سے یہ کہ یہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے بھائی جو ہیں انقریب انشاءاللہ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کر کے شروع کرنے والے تو وہ جب بھی کرنا ہو تو مجھے ایک درس پہلے بتا دیجیے گا تاکہ اعلان کر دیا جائے اس کا وہ آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو کوئی بات ہو جو بات آپ سے ابھی ہوئی ہے اس مر اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں